بعض لوگ ایک ہاتھ سے روٹی توڑتے ہیں کیا یہ صحیح ہے حدیث شریف اور ہمارے مشاہد کا عمل یہ رہا کہ کوئی بھی کھانے کی چیز ڈائریکٹ یہاں نہ کھائی جائے منہ میں جیسے آپ دیکھیں کہ بڑے سموسے یا کوئی اور کیک یا کوئی چیز ہم ڈائریکٹ منہ میں ڈال لیتے ہیں نہیں بلکہ سنت طریقہ یہ ہے ہاتھ میں رکھیں اس ہاتھ سے توڑ کر کے کھائیں یعنی دونوں ہاتھ استعمال کریں روٹی میں بھی ایک ہاتھ استعمال کرتے نہیں بلکہ روٹی ہاتھ میں لیں اور اس ہاتھ سے توڑ کر کے روٹی کھائیں کہ یہی سنت طریقہ ہے اور بہار شریف نے صدور و شریع بدو طریقہ حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے جو سول میں حصے میں ہے